رحمان یوم یوما الحا فینار جہنم فتوقواہ میں جنوب ہوں جس دن کے ان کو تپایا جائے گا سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں اور پھر ڈالے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے پسلیاں بھی اور ان کے پیٹھے بھی ہاگا ماں کلس تم یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا انفس کم فضوت بات تم تک نے چکھو اپنے اس کنس کا ان نہ شہور ان دلہا شہر اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے قانون میں تقویمی بھی اور تشریعی بھی نوب خرت جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی آسمانوں اور زمین کو باطن حرم ان میں سے چار مہینے ہیں محترم جن کو کہ اشر حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ظاہر دین القید یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ مضابطہ اور قانون فلاں دن وہ فہم تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش کی اپنی مسلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یا شرح اور ان فلاں کے بجائے فلاں مہینے ہوں گے وہ کیلنڈر کو بلٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کر نہیں ہوگا فلاں ہوگا اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹربڈ تھا لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خدا سے سے جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حضرت الوداع تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حضرت الوداع میں کہا ہے کہ استدار زمان و والارض یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیوں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقاب پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا وہ قاتل المشرقین کا فتح کما یہ قاتل القم اور مشرقوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جڑ کر ہر حال میں اور جمع ہو کر والم و اللہ مالمتقیر اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے ان نمن نسی و زیادت یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر یہ پھیر دینا جو ہے اشر حرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی یودند و بہل نذیرہ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یوہل نہ ہوں کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال اور یوہل نہ اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں جو آتے وہ تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں چار مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر دی فیح الحر رم اللہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے زئین اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے خبا دیے گئے ان کی نگاہوں میں واللہ لا اللہ قوبل کافرین اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں وہ پانچ رقو ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست خاص اللہ اہل العرب اس کی تکمیل ہو گئی اس کے مقاصد پورے ہو گئے اس کے ضمن میں آخری احکام دے دیے گئے اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رقو سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غز و کا مسئلہ ہے اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں سن چھ میں شرح ہدا بیا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے اپنے پیغام پر ایلچی اپنے خطوط نامہ مبارک بھیجے باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا لیکن ایک شخص نے کہ جو رئی سے تھا شرحبیل بن آمر گسان کا اور یہ تھا رومن امپائر کے تابے گزار تھا اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہر خط لے کر گئے تھے حضرت حارس ابن عمیر رضی اللہ قتل کا اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا تین ہزار مسلمانوں کو جمع کیا حضرت ہارسا کو ان کے اوپر امیر بنایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرف موتا ہوئی ہے سن آٹھ میں جماعد اللہ سن آٹھ میں جنگ موتا ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا ایک لاکھ کا اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہد تو جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حادثہ بھی شہید ہوئے پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچاد بھائی تھے حضرت جعفر جعفر تیار پھر وہ ہوں گے کمانڈر انہوں نے چارج لیا وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحا انصاری ہوں گے انہوں نے چارج سنبھالا وہ بھی شہید ہو گئے پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سے بھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ صورت حال ہوئی جنگ محتا کی اس کے بعد نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے ہم تبوک تک جائیں گے تبوک آخری سڑک تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی یہ حجاز کا آخری شہر ہے مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کچھ تین سو ساڑھے تین سو میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے شدید گرمی کا موسم تھا شدید گرمی کا موسم تب طویل سفر ادھر فصل تیار تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھیں اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی اور اگر سب مرد چلے جاتے ہیں تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشت تشتبام ہو گیا ان کا معاملہ ان کی کمزوریاں ان کی خباصتیں کھل کر سامنے آ گئیں تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ گیارہ رخو منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذرائع سا ہے جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نثار کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریباً نصب سورت جو ہے وہ متعلق منافقین سے ہی یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ گیارہ رخو جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور تیس ہزار کلیکٹر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرکل نگر سے موجود تھا ہیریکلس لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا حضور وہاں مقیم رہے وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے انہوں نے معاہدے کیے اپنی سرحدوں کو آپ محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آ گئے گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے رومن امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی تو وہ جو بھی درنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑا حضرت ہے ابو بکر کے زمانے میں کیونکہ حضور نے اپنی مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا اور زید ابن ہارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا نظینہ عام انہوں سے لیکن وہ باز میں رکھ لیجیے میں نے سورہ نصاب میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یادینہ عام انہوں کے سیری سے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے ایمان کا دعوی کرتے تھے یادین الکمن فروفی سبھی اللہ ساکر تم لاڑو اے ایمان کے دعوے دارو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف یعنی کہ وہ پاؤں من من بھر کے ہو گئے اٹھا نہیں جا رہا حوصلہ جو ہے جواب دے گیا ار عزی تم بلحایا تنیا میں آخرا اب یہ وہی سرچنگ کوشچن ذرا سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو فمام مطالعہ حیات دنیا فی الآخرت اللہ قریب تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے بہت قلیل اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں یو آز کم تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب بھائی استبدل غَيْرَكُمْ غیرحکم اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے تم نہیں اٹھاتے تمہیں دفع کرے گا ریجیکٹ کرے گا بردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا ولہ تجرو ہو شعر اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے ولہ علیہ کو لشین قریر اللہ ہر چیز پر ہے اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی فقط تو اللہ نے تو مدد کی ان کی اخرجہ الجین کفرین دھما فلغار جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور بکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا جبکہ دو میں کے دوسرے تھے دو ہی تھے حضور تھے اور حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ اس دھما فلغار جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اس یقول یہ غار سور کا واقعہ ہے اس یقول لا جب حضرت نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے تو حضور نے فرمایا اللہ تاضم فکر نہ کرو ان اللہ معانا اللہ ہمارے ساتھ ہے فنزل اللہ سکین والے تو اللہ تعالی نے تسکین اور سکون ناضری کر دیا ان پر وائی ادہ بے جنوبِ لمتا اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے واجال کل مت الدین قبر اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے کفر السفلہ اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے کلولیہ اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی بلاہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ان سے خفاف نکلو خواہ حلقے خا بوجل یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں یا تو داخلی طور پر بوجھل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو نکلنا پڑے گا اب یہ نکلنا فرض عین ہے یہ نفیر عام ہے وہ بات گئی جبکہ صرف تحریر تھی تحریر تھی ترغیب تھی وہ دور ختم ہوا اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نفیر عام ہے چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو کم سازو سامان ہے تب بھی نکلو تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجل اور ہلکا اور داخلی طور پر بھی وہ جاہدوں بے امال فیصب اللہ اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے ظالم خیر الکم تعلوم یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو لو کا نظن اگر توقع ہوتی کہ مال قریبی ہے قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا غنیمت مل جائے گی و اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے نہ تباہو کا تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے آپ کے ساتھ چلتے وہ الات علیہم علیہ لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے اتنا دور اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا لیکن غزوہ تموک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے تموب تک ہمیں جانا ہے کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی تاکہ جوش بھی ہے وہ سمجھ لے اس کے لیے پوری تیاری کرے داخلی بھی خارجی بھی ساز و سامان کی بھی اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے فولہب اللہ خرج نام اور یہ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر اشتقاط ہوتی ہم ضرور نکلتے ہیں مجبوری ہے فلا مجبوری ہے فلا مجبوری ہے یہ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں وَلاَََََََََََََ اللہ پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ اللہ كا لماظ ان اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمايا يا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی يعنى یعنی كوئى اور آیا ہے ہے بھال والا نہیں ہے تو مجھے اجازت دے اچھا جاؤ حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ جو اجازت تھے اب جب اجازت مل گئی اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی وہ کور بن گیا اس کے دفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا حالانکہ حضور اجازت در گئی تو تب بھی اس نے نہیں جانا تھا لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معاشیت کی ہے نافرمانی کی ہے اس کے دفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا وہ پردہ اٹھ جاتا اف اللہ عن کا اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کیوں معذم تیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی حتم الک الدین صدا قوتمین یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون سادق المان ہے کون سچے مسلمان ہیں اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا لا استاد الک ندین بلّہ بل یوم وہ لوگ جو اللہ عیوب یوم آخر پر ایمان رکھتے وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے فسم کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانو اور مال کے ساتھ ایمان تک وہ لازمی تک آتا ہے پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا سورہ حجرات میں امن مومن الزین احمد برسول تابواہ فسین فی سب اللہ وہ تو اس کا جزو لازم ہے شرطلاً فق ہے لہذا جو لوگ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مان سکتے جہاد فی سمیر اللہ سے اللہ, بالمتقی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی مدنوں سے خوب واقف ہے ان نمائند استاد ولیب اللہ اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے ایگزمپشن مانگ رہے ہیں رخصت مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت اللہ پر اور یعب آخر پر ایمان نہیں رکھتے ورتابت اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے سورہ حجرات کی اس سایت میں کیا ہے اندم پھر شک میں نہ پڑے یہاں فرمایا برتابت کو ان کے دلوں کے اندر شکوق کے ڈیرے ہیں تردد اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے تردد بھی یہی ہوتا ہے تزبز تردد چلو نہ چلو یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی کبھی چاہ چلنا چاہیے بھائی ورنہ تو یہ کہ اب بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں کوئی نہ کوئی جھوٹیا بہانہ بناؤ قسم کھالو لو بلا ولاب الخرو جلاد جو رحو ادت اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے کہ کیا جاتا ہے آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے انہوں نے تیاری نہیں کی ولا کرے اللہ باساہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا سب اور ان کو بوجھل کر دیا ان کو روک دیا وکیل اکرود مال قائدین اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو اس کی حکمت آگے آئے گی لو خرجو فیکم اگر یہ نکلتے تو آپ کے ساتھ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ماں جادو کم اللہ کبالا تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا دلوں میں روک تھا ماں جا کے فکنے اٹھاتے آپس میں لڑاتے کوئی اور کچھ کرتے لہذا ان کا بیٹھنا بھی حق حکمت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے گویا کہ بندہ مومن کے لئے تو خیر ہی خیر ہے ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے ادھر بھی شر ادھر بھی شر لفی کو اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ ما جادو کو اللہ خبالا تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا خرابی کا بلاؤ خلا ل اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے ماں یبغونکم الفتنہ تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے وفیکم فی کم اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں یا ان تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں یہ دونوں ترجمے ہوں گے وہ علیم علیہ اور اللہ تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے یعنی تمہارے اندر اے مسلمانوں بعض نیک دل وہ منافق نہیں ہیں نیک دل سادہ لو مسلمان ہیں جو ان سے حسن رکھتے ہیں ان سے کو تعلق رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے تو وہ جو سادہ نو مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس میں